ان کی کہاوت جو اپنی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانا کی طرح جسنی اگائیں ساتھ بالی ہر بال میں سودانی اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے اور اللہ وسط والا علم والا ہے